حکایت ایک شخص کی ماں کا انتقال ہو گیا اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی اور ماں کی گود اللہ تعالیٰ کے بعد اس کا سب سے بڑا سہارا تھی وہ اس غم کے صدمے میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا ابھی اس کے دل و دماغ پر اس غم کے زخم ہرے تھے کہ اسے بتایا گیا کہ تمہاری زمین کو سرکار نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے صحافیوں نے اس شخص سے زمین کے چھن جانے پر اس کا رد عمل مانگا تو اس نے کہا ماں کی جدائی کا زخم کھانے کے بعد اب میرے لیے کوئی غم غم نہیں اور کوئی خوشی خوشی نہیں ہائے امارت اسلامیہ افغانستان آنچے ازمن گم شدہ گر از سلیمان گم شدے ہم سلیمان ہم پری ہم احرمن بگریستے